سورت الحشر کی آیت نمبر گیارہ سے درس کا آغاز ہوگا اور یہ سور حشر کا دوسرا رکو اٹھائیس سے بارے کا پانچواں رکو ہے ارشاد فرمایا عالم طا محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا عید الدین ان لوگوں کو جو منافق ہیں یقولون وہ کہتے ہیں اقوا نہم الدین کا اپنے ان بھائیوں سے جو کہ کافر ہیں من اہل کتابی اہل کتاب سے منافقین یہودیوں سے کہتے ہیں منافقین کا ذہن میں یہ کانسیپٹ رکھیے گا کہ یہ ایسے لوگ تھے کہ جو مسلمان مشہور تھے حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھتے اپنے مسلمان ہونے کا وہ دعویٰ بھی کرتے اور کام بھی مسلمانوں جیسے کرتے تھے مگر دل میں منافقت تھی دل میں ایمان نہیں تھا کہ بظاہر حضور پر ایمان لائے تھے لیکن در حقیقت انہوں نے دل سے حضور کو تسلیم نہیں کیا تھا تو ان منافقوں نے جو مدینے میں ہیں یہ بات اس وقت کہی کہ جب محسوس یہ ہوا کہ مسلمان یہودیوں کو مدینہ منورہ سے باہر نکال دیں گے ل ان اخرج تم اے یہودیوں منافق بولے اگر تمہیں مدینے سے باہر نکالا گیا نخروجن نہ تو ضرور برور ہم بھی تمہارے ساتھ باہر چلے جائیں گے یعنی تمہارے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر ہم بھی نکل جائیں گے فی کم آہدن اور تمہارے معاملات میں تم پر حملہ کرنے میں ہم کسی کا کہنا نہیں مانیں گے ابدن کبھی بھی نہیں مانیں گے وہ ان اور اگر تم سے لڑائی کی گئی لنن نکم ضرور ب ضرور ہم تمہاری مدد کریں گے اللہ یش حد ان اور اللہ تعالی گواہی دیتا ہے بے شک یہ منافقین ضرور جھوٹے ہیں یعنی جو اسلام کا لبادہ اوڑ کر اسلام کی جڑوں کو کاٹنے کی کوشش کرے وہ کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہو سکتا تو یہ منافقین جو باتیں یہودیوں کو کہہ رہے ہیں اس میں بھی جھوٹے ہیں اگر ایسے حالات یہودیوں پر آئے تو یہ منافقین بہت خود غرض ہیں یہ اس حال میں یہودیوں کا بھی ساتھ نہیں دیں گے ان رجو اگر وہ یہودی مدینے سے نکالے گئے لا یخ رجو ن تو یہ منافقین ان یہودیوں کے ساتھ باہر نہیں جائیں گے ولئین کو تلو لا یون <يَنصُرُونَهُم> نہ اور اگر ان یہودیوں سے لڑائی کی گئی جنگ کی گئی تو یہ منافقین ان یہودیوں کی مدد نہیں کریں گے ولائین نسرو <نصرُوهم> اگر بالفرض وہ مدد کرتے تب بھی منافق بزدل دل ہے کافر اگر اپنے دل میں کفر رکھتا ہے تو اس کا اظہار بھی کرتا ہے یہودی اگر وہ یہودیت رکھتا ہے تو اس کا اظہار بھی کرتا ہے منافق اپنے دل میں حضور کا بغض رکھتا ہے حضور کی و توقیر نہیں کرتا مگر یہ اس اظہار سے ڈرتا ہے بز دل ہے تبھی تب تو اس نے اسلام کا لبادہ اوڑ لیا ہے منافق بزدل دل ہے تو جو اس قدر بزدل ہے کہ اپنے دل کی باتیں ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتا تو وہ اگر جنگ میں تمہارا ساتھ بھی دیں گے تو بزدل شخص کا ساتھ دینا خود ایک مصیبت ہے دانا دشمن سے خطرناک نادان دوست ہے اور اگر یہ منافقین ان یہودیوں کی مدد کریں کسی جنگ میں لو ادبارا ضرور ب ضرور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے سم سرونا پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی یہ منافقین صحابہ کرام علی مریدوان کے سامنے جب حاضر ہوتے اور دیکھتے کہ صحابہ کرام حضور سے محبت کرتے ہیں تعظیم و توقیر کے معاملات ہیں تو یہ سر عام جرت نہیں کرتے تھے کہ حضور کی بے ادبی کر سکے حضور میں نقائص اور عیب تلاش کر سکے تو سر عام تو یہ حضور کی تعظیم و توقیر کی بات کر دیتے اور یہ کہتے کہ ہم بھی حضور سے محبت کرنے والے ہیں ہم بھی حضور کی تعظیم کرتے ہیں ہم بھی حضور کے عاشق ہیں لیکن جب یہ ان کو تنہائی میں موقع ملتا اور کسی مسلمان کے ایمان کو کمزور دیکھتے تو ان پر وہ وس ڈالنے کے لیے مختلف سوالات کرتے کہ حضور تو یہ فرماتے تھے کہ اللہ میرے ساتھ ہے وہ جنگ میں ہماری مدد کرے گا تو غزوہ عہد میں مسلمانوں کو اس قدر پریشانی کیوں ہوئی یہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فارس اور روم کی چابیاں دے دیں تو یہ چابیاں ہمیں ملتی ہوئی نظر تو نہیں آتی غزوہ خندق کے موقع پر ان منافقوں نے حضور کی اس جو آپ نے غیب کی خبر دی اس پر انہوں نے اس طرح اعتراض کیا انہوں نے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف سے کافروں نے گھیر لیا ہے ہمیں اپنی جان بچانی مشکل ہو گئی ہے اور یہ کہتے ہیں مجھے روم اور فارس کی چابیاں اللہ تعالیٰ نے دے دی یہ وہاں کی فتح کی خبریں سناتے ہیں تو کمزور ایمان والا جب تنہائی میں ملتا تو وہ اس طرح کی بات کرتے اب اگر یہ ظاہر ہو جاتا کہ کمزور ایمان والا نہیں اور وہ کہتا کیسی کہ بات کرتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی تم حضور کے متعلق ایسی بات کرتے ہو پھر وہ شخص اگر شکایت کرتا تو یہ خدا پاک کی جھوٹی قسم کھا لیتے اور کہتے خدا کی قسم ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے اب چونکہ یہ بات انہوں نے تنہائی میں کہی ہوتی اس لیے یہ اس مسلمان کے پاس کوئی گواہ نہ ہوتا لیکن کئی مواقع پر ایسے ہوا کہ جب مدینہ منورہ کی ریاست بن گئی تو ابتدا میں تو ان کے نفاق کو ظاہر نہ کیا گیا لیکن قرآن پاک کے نزول کا جو اختتام ہے مدنی زندگی کا آخری جو دور ہے اس میں یہ منافقین جب تنہائی میں کسی سے بات کرتے تو اسی وقت یا تھوڑی دیر کے بعد یا دوسرے دن یا چند دنوں کے بعد قرآن کی آیت نازل ہو جاتی جو یہ بتاتی کہ منافقوں نے یہ کہا تھا جب مسلمان یہ کہتے اور منافق جھوٹی قسمیں کھاتے تو قرآن کی آیت نازل ہو جاتی اس کے بعد اب منافقین جو ہیں وہ ڈر گئے اب وہ تنائی میں بھی مسلمانوں کو حضور کی تعظیم و توقیر سے دور کرنے کی کوشش نہ کرتے لیکن دل میں وہ نفاق رکھتے تھے تو قرآن مجید فقن حمید یات نازل فرمائی جو سورہ عالیہ عمران میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اور منافقوں کو اسی طرح رہنے نہیں دے گا پھر آخری دور میں اللہ تعالی کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں ایک ایک منافق کا نام لے کر کھڑا کیا اور پھر انہیں مسجد نبوی شریف سے باہر نکال دیا اس وقت منافقوں کا نفاق سب پر ظاہر ہو گیا دل کی جو کیفیات تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عطا سے لوگوں کو بتا دیں تو سوال یہ ہے کہ دل میں نفاق ہے مگر مسلمانوں کے سامنے یہ حضور کی بےدبی اور توہین کرنے سے ڈر رہے ہیں کیوں لم اشد راہ بتن فی سدور ضرور ان کے دلوں میں تمہارا خوف اللہ سے بھی زیادہ ہے جتنا یہ اللہ سے نہیں ڈرتے اتنا یہ تم سے ڈرتے ہیں اس لیے کہ اگر اللہ سے ڈرتے ہوتے تو اللہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے تو اپنے دل کی اصلاح کر لیتے ان نہ یف کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ قوم سمجھ نہیں رکھتی نہ سمجھ لوگ ہیں لا یو قوتلو یہ سب مل کر تم سے جنگ نہیں کر سکتے ان میں طاقت نہیں کہ تمہارا سامنے آ کر مقابلہ کر سکیں اسی لیے تو اپنے نفاق کو چھپاتے ہیں اللہ فی قرم محسوانہ ہاں مضبوط شہر کے قلوں میں رہ کر وہ مقابلہ کر سکتے ہیں یعنی جب انہیں یہ محسوس ہو کہ ہم محفوظ ہیں مسلمان غیر محفوظ ہیں تو قلعے میں چھپ کر وہ وار کریں گے تیر پھینکیں گے مسلمان کو نقصان پہنچے گا لیکن مسلمان وار کریں گے تو انہیں کچھ بھی نہیں ہوگا اگر اس پوزیشن پر ہوں تو وہ حملے کی ضرورت کر سکتے ہیں ورنہ ذرا سا بھی انہیں رسک محسوس ہوگا تو یہ اس قدر بزدل ہیں اور اپنی جان ان کو اتنی پیاری ہے کہ کبھی مسلمانوں کے مقابلے کے لیے کھل کر نہیں آ سکتے او میو او ایجو یا دیواروں کے پیچھے سے یعنی چھپ کر وار کر سکتے ہیں سامنے آنے کی جرت ان منافقوں میں نہیں ہے اور آپ جانتے ہیں کہ چھپ کر وار کرنا یہ بزدلوں دلوں کا کام ہے ب سم بئی نہم شدید ان کی آپس میں لڑائیاں بڑی شدید ہیں یہ جب آپس میں لڑتے ہیں تو بہت زیادہ ان کا غیر و غذب اور غصہ ہوتا ہے تاہ سب جمیان تم انہیں دیکھو تو تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ سب ایک ہیں ان میں اتحاد ہے تم ان کافروں اور منافقوں کو دیکھو تو تمہیں لگتا ہے سب یکتا ہیں یہ متحد ہیں وہ قلوب شتا لیکن در حقیقت یہ متحد نہیں ہیں ان کے دل الگ الگ ہیں ہر ایک خود غرضی میں مبتلا ہے سب کو اپنا حصہ چاہیے اگر مسلمان متحد ہو جائیں اور ایمانی قوت اور روحانیت ہو تو ان کا سے مقابلہ کرنا بہت آسان ہے ظال کبھی قوم کو یا یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ بے عقل لوگ ہیں ان میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے عقل ہوتی تو اللہ اور اس کے رسول کا انکار نہ کرتے کا مسل اللہ من قبل قریبا ذاقو ان سے پہلے ان لوگوں کی مثال جو قریب میں گزرے ہیں ان منافقوں کے لیے کافروں کے لیے ان لوگوں کی مثال کافی ہے ذاقو و بال انہوں نے اپنے برے کاموں کا بوال چکھا جیسی کرنی ویسی بھرنی انہوں نے دنیا میں بھی پائی تو پچھلے لوگوں کا انجام ان کے لیے عبرت ہے والم آزاد علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اگر آپ ماضی کو دیکھیں تو ماضی میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس میں کبھی کبھی ایسا ہوا کہ ظالم نے ظلم کیا وقتی طور پر اسے کوئی روک نہ سکا مگر مظلوم ہی کی آخری فتح ہے امام حسین اپنے رفقا کے ساتھ شہید ہو گئے یزیدیوں نے یہ سمجھا کہ ہمیں فتح ہو گئی مگر حق پر کون تھے حضرت امام حسین یزیدی حق پر نہ تھے تو اصل فتح تو حق کی ہے سب شہید ہو گئے لیکن تاریخ گواہ ہے کہ یزید کی حکومت کی تباہی اور بربادی کا باعث یہ ظلم ہے جب یزید نے یہ ظلم کیا تو ظلم پر معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا اس کا انجام یہ ہوا کہ جلد ہی اس کا نام دنیا سے مٹ گیا اب دنیا میں کوئی ایسا مسلمان آپ کو نہیں ملے گا کہ جو اپنے بچے کا نام محبت کے ساتھ یزید رکھے ہاں امام حسین کی محبت میں غلام حسین یا حسین نام رکھنے والے بہت ملیں گے تو آج تک یہ واقعہ ہمیں درس دیتا ہے کہ ظالم چاہے کس قدر پاورفل ہو چاہے وقتی طور پر وہ غلبہ پالے لیکن در حقیقت اسی کو شکست ہے اور ہمیشہ کے لیے اس کے لیے رسوائی ہے کم اصل شیتون جیسے شیطان کی مثال از انسان فرق جب اس نے انسان سے کہا کفر کر انسان اس کی باتوں میں آ گیا اس نے کفر کیا کا پھر جب اس نے کفر کر لیا اور اب کفر کی حالت میں مرنے لگا کہ اب کفر سے واپسی باقی نہ رہی واپسی ممکن نہ رہی قول ہے انی بڑی کا تو شیطان نے اس سے کہا کہ میں تجھ سے بیزار ہوں میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی تباہ پہلے کر دیا پھر اس کے بعد کہتا ہے میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے ایسے ہی یہ منافقین ہیں ایسے ہی گمراہ لوگ ہیں ایسے ہی برے لوگ ہیں کہ یہ انسان کو تباہ کرتے ہیں اور جب وہ تباہ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں آپ کا اور ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے آپ جانے آپ کا کام جانے انی اخواف اللہ رب العالمین بے شک میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں فکان آقی بت ہوما انما پناری خال پس شیطان اور جس شخص نے شیطان کی بات مانی ان دونوں کا انجام یہ ہے کہ یہ دونوں جہنم کی آگ میں ہوں گے اور ہمیشہ رہیں گے و ذال کا اور یہی ظالموں کافروں کی سزا ہے